یہ آج صورت الاعلا کی پہلی دس آیتوں کی مشق کرتے ہیں رحم روحی بسم اللہ, الرحمن بسم اللہ, الرحمن بسم اللہ الرحمن سب ربی کے یہاں روا کو آپ پر کیجئے اس لیے کہ اوپر زبر ہے یہاں وقت کی صورت میں کھڑا کر کے پڑیں گے حالانکہ اوپر زبر آپ کو نظر آتی ہے لیکن وقت کی صورت میں ایک الخ کے برابر آواز اوپر کھینچیں گے وصل کی صورت میں اعل ہوگا سب کلب اب یہاں اس الف پر ہم خلق فسو الذی خلق فسو الذی خلق فسو الذی خلق فسو والذی قد ر قد ر پر پڑیں گے ر پر ہوگا اس لیے کے زبر ہے والذی قد رفذا والذی قد رفذا والذی اخرج المرعا وال مد منفصل ہے تین الف کے برابر آپ نیچے کو آواز کھینچیں گے بھی پر ہوگا را پر ہوگا اسی طرح یہ را پر ہوگا اس لیے کہ پہلے زبر ہے اخرج المرعا احوى احوى احوى یہاں غسا ان یہ مد بڑا ہے مد متصل اس کو آپ پانچ حرکات کے برابر لازمی طور پر کھینچیں گے ساتھ دیکھیے کہ حمزہ کے اوپر دو زبر ترمیم ہے اس کے بعد حمزہ بشکل عریف آ رہا ہے لہذا یہاں اظہار کریں گے فج الا سوری او کے فل خوف ساکن ہے اس کی سفر قلقلہ ادا کریں اور آ کے نیچے زیر اس کو باریک پڑیں گے یہاں آپ مد دیکھ رہے ہیں یہ اس صورت میں ہے جب آپ اس عائد کے ساتھ ملانا چاہیں تو پھر مد کریں گے لیکن جب وقف کریں گے تو ایک علی کے برابر آواز اوپر کھینچیں گے سینو کوی او کیا اللہ ما شاء اللہ اللہ ما شاء اللہ یہ بھی مد متصل ہے پانچ حرکات طویل کریں گے اس میں اللہ میں جو لام ہے اس کو پر پڑیں گے اس لیے کہ پہلے زبر ہے یہ وقف مطلق ہے آپ وقف کیجیے المل جہرو یہاں نور مشدت ہے غن کریں گے یا الم الجہر کے اوپر زبر ہے اس کو پر پڑیں گے وما يخفا وما يخفا سیو اس رو کے اوپر پیش ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے دونوں جگہ را پر روپیں گے وانو یس رو کی رو یس روزک روک فض باریک ہوگا اس کے بعد نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد آگے پھر نون آ گیا یہاں ادغام گننے کے ساتھ ہوگا. میں راہ پور ہوگا فضک من يخشا اس خواہ کے اوپر پیش ہے اس لیے اس کو پر پڑیں گے یہاں نون ساکن کی بات یا ہے ادغام بغن نہ ہوگا خواہ کو پر کر کے پڑیں گے لیکن جب وقت کریں گے تو یق ایک الف کے برابر آواز اوپر کھینچی زیادہ نہیں سید رگ کا رومش défend Umமை